اجازت ہے اللہ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جو قتال کر رہے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے چند مہینے بعد نازل ہوئی ہے جبکہ غذبات کا سلسلہ حضور کی طرف سے شروع ہو چکا یہ بالکل اسی درجے کی چیز ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو اور اللہ نے اس کو اون کیا وما جال قبلت اللہ تیقن وہ جو قبلہ کہ جس پر آپ تھے ہم نے ہی بنایا تھا اور ہم نے ہی ٹھہرایا تھا اور اس لیے ٹھہرایا تھا اس کی حکمت یہ تھی یہ گزشتہ نشست میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تم نے جو جنگ کا آغاز کر دیا ہے تم نے جو اقدام کر دیا ہے یہ صحیح ہے ہماری طرف سے اذن ہے ہم تمہارے اس اقدام کی توثیق کر رہے ہیں یہ گویا کے ایک اقدام کی توثیق ہوگی اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے میرے نزدیک پھر جو چھ مہینے تھے حضور کے ابتدائی جس میں کہ آپ نے ابھی کوئی اقدام نہیں کیا تھا اس کے ختم ہوتے ہی یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے یہ دو آرا موجود ہے اس کے نزول کے زمن میں شان نزول اور وقت نزول کے زمن میں اور دونوں کے ساتھ دونوں کراطیں جو ہے وہ کورسپونڈ کر رہی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا مجھے وہ پہلی ہی رائے اور یہی روایت حفظ جو ہے وہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسنا سفر ہجرت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں آگے بھی چل کر ایک بات اس کے حق میں آئے گی کہ اس میں مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میں عام فہم لفظ استعمال کر رہا ہوں آج کی دنیا میں تو آپ الیکشن لڑتے ہیں تو مینیفیسٹو دیتے ہیں اگر ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہ کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف تو اللہ کے علم میں ہے کہ مدینے میں تو تیاری ہو رہی ہے آپ کے استقبال کی اور جاتے ہی وہاں آپ کو ایک ایسی حیثی حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کے ہاتھ میں اختیارات بھی آ دیار جائیں گے تو پھر کیا کریں گے ہل نذی نا مکن نہ صلاح تب و ذکا مروفل کر یہ چار نکاتی مینیفیسٹو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر ہم انہیں زمین میں تبکل عطا کر دیں گے تو وہ یہ چار کام کریں گے تو میرے نزدیک یہ اس اعتبار سے بہت صحیح محسوس ہوتا ہے جب کہ جبکہ حضور تشریف لے جا رہے تھے بکی سے مدینہ کی طرف اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اب آگے چلیے الخرجوغیر اور اگر اللہ تعالی کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دفع کرتا رہے دور کرتا رہتا ختم کرتا رہتا مٹاتا رہتا یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو فلسفہ تاریخ کا ایک اہم اصول ہے کوئی تہذیب اٹھتی ہے اور وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بھلائیاں ہوتی ہیں اچھائیاں ہوتی ہیں پھر اس پر بڑھاپا کاری ہوتا ہے اور وہ مزمین ہو کر گلی سڑی تہذیب ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو ابھارتا ہے کسی قوم کو اٹھاتا ہے جو اس گڑا تھوڑا سا جو حصہ ہے نوع انسانی کا اس کو کاٹ کر ختم کر دیتا ورنہ تو یہ کہ اگر یہ سب گلے سڑے حصے جو ہے باقی رہ جاتے دنیا میں تو فساد ہی فساد ہوتا پھر تو ہر طرف سے جو ہے وہ مجبو ہی بجبوح آ رہی ہوتی اس دنیا میں خیر کا وجود ہی نہ رہتا وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ اگر اللہ دور نہ کرتا رہتا وقتاً فوقتاً کچھ لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تو پھر تو یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی بھی سلسلہ برقرار ہی نہ رہتا لہدمت ثباب میں بیا ان و سلابات ان و مساج تو یوز کر دیے جاتے تمام کے تمام ثوامے کہتے سومرا کی جمع ہے یہ وہ راہم خانے مونیسٹریز جو بنتی تھی عیسائیوں کا یہ نظام بہت بڑا جو ہے مونیسٹیسم جو ہے کرسچین مونیسٹیسم یہ بہت بڑا ادارہ رہا ہے تاریخ کے اندر دیا یہ ان کی عبادت گاہیں جو شہروں میں تعمیر ہوتے تھے جنہیں ہم گرجے کہتے ہیں اور سلابات ان یہ سلوتا جو ہے یہ یہودیوں کی جو جائے نماز کہیے عبادت کی جگہ ہے سلوتا اور یہ سلوتا ہی کا نفظ عمرانی سے گیا ہے غالباً اور یہ گری سے ہوتا ہوا یہ انگریزی تک پہنچ گیا سیلوٹ سیلوٹ اور سیلوٹیشن جو ہے اسی لفظ سلوتا سے اس لیے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کے انسان گویا کہ اللہ کا ادب کرتا ہے احترام کرتا ہے اس کے سامنے دواظوں میں جھکتا ہے رکو و سجود کرتا ہے تو یہ سیلوٹ ہے ایک بندے کا اللہ کے لیے تو سلوتا سنیگوگز کو کہتے ہیں وہ مساجد مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گویا کہ مسلمانوں کی مسجدیں یہودیوں کے سلوتا جو ان کے سنیگوگز ہیں اور عیسائیوں کے دو مومیسٹریز بھی اور ان کے چرچز بھی تو ان سب کا تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ ہر دور میں جبکہ وہی امت تھی برحق امت ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل مذہب تھا وہی اسلام تھا وہی دین تھا اللہ کی طرف سے تین حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ وسلم بیسر سے قبل عیسائیت ہی اصل دین ہے وہی اسلام تھا اب حضور کی تشریف آوری کے بعد اب اسلام ہے اللہ کا دین ان دین اند اللہ اند اللہ اند اسلام تو ان تمام معابد کا تذکرہ کیا گیا اور میں خاص طور پر آج کل نظام خلافت کی تقارییر میں اس آج کا حوالہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کا ذکر بعد میں کر رہا ہے تو نظام خلافت میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بھی بڑھ کر کی جائے لہد مسوا سلامات اللہ کثیرہ اور جیسا کہ اصول میں نے بارہاج کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں لہذا نوٹ کر لیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں یہ مضمون بھی آیا ہے یہ چونکہ فلسفہ تاریخ کا ایک اہم مسئلہ ہے اگر اللہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ وہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ دوسرے لوگوں کو دور کرتا رہتا ہٹاتا رہتا ختم کرتا رہتا قومیں ختم ہوتی رہتی تہذیبیں ختم ہوتی رہتی تو زمین میں فساد ہی فضاد ہو جاتا فضل اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے اس کے بعد فرمایا والا <يَنْصُرُم> یہ جو سیگا یہاں آیا ہے کیونکہ سورہ کبوت میں بھی بار بار آیا ہے پھر گزشتہ نشست میں بھی آیا تھا بال نبل ون کمبن خوف بارہٹ کر چکا ہوں کہ اس سے زیادہ تاکید کا اسدو برمی زبان میں موجود ہی نہیں ولا <يَنْصُرُم> جس کو ذرا سا بھی ذرا سا بھی ایمان ایمان کی کوئی ربق حاصل ہوگی اللہ کا کلام ہے پھر بھی وہ شک کرے اللہ کی نصرت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غیر منتقل بات ہوگی اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرے گی لیکن بات وہی ہے جو میں نے پچھلی نشست میں ارض کیا تھا کہ یہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے ان تنسر اللہ کو تم مجھے یاد کرو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم میری ترکل کر گے میں دوڑ کر آؤں گا تم بارش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا تم میرا ذکر کسی محفل میں کرو گے میں اس سے اونچی اور بڑی اعلی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا یہ بائیو لیٹرل ریلیشن شپ ہے اللہ کا اور بندے کا چنانچہ یہاں فرمایا ان اللہ عبی اور عزیز اور اللہ تو ہے قوی اور عزیز ایسی ہستی جس کی قوت قابل جس کا اختیار اور اقتدار مطلب وہ وعدہ کر رہی ہے کہ تمہاری مدد کرے گا پھر بھی تمہیں شک ہے بمن کا فرآباد کا فولہ کا حب الفاظ اللہ کے ایسے سری وعدوں کے بعد بھی کمرے ہمت نہ کسو محنت نہ کرو کوشش نہ کرو تو اس سے بڑھ کر پھر انسان کی محروم میں بدنسی بھی کوئی نہیں اس کے بعد وہ آئے جسے میں نے ارض کیا کہ یہ گویا کے مینیفیسٹو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا <اللزین> <فی> اللہ وسلم> اس لیے کہ اب تمکن حاصل ہونے والا تھا مدینہ منمبر میں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کئی دن سے لوگ بے ہیں اور استقبال کی تیاریاں ہوئی ہیں لوگ انتظار کر کر کے شام کو چلے جاتے ہیں لیکن یہ کہ ہم جاتے ہی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو نظام قائم کیا ہے اس کے چار اصول کیا ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں تمکن عطا کرتے کریں گے تو اقام الصلاح وہ نماز قائم کریں گے وہ آتم الزکات ادا کریں گے زکوٰ کا نظام قائم کریں گے وہ بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے بھلائی کا نافذ کریں گے وہ عن المنکر اور بدی سے برائیوں سے روکیں گے وللہ اللہ آ اور تمام معاملات کا جو آخری انجام ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ تمام معاملات کو بالاخر اللہ ہی کی حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہی فیصلے ہونے ہیں اب آئیے حکم کتال کے لیے یہ حسن اتفاق کے چار ہی آیات کی جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کی یہ پہلا حکم ہے آیت ایک سو نبے سے ایک سو پچانوے تک ہے ویسے یہ چھ آیات ہیں لیکن میں نے وقت کی کمی چونکہ پیشے نظر تھی تو ان میں سے صرف چار آیات یہاں دی اور یہ پہلا حکم ہے حکم کتال اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ نرمی ہے اس کے بعد اگلا آئے گا اس کے اندر پھر اور سختی پیدا ہوئی ہے فرمایا وقاتل فی سب اللہ قاتل اور مسلمانوں جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں بلا تاقتوں اور دیکھنا حد سے آگے نہ بڑھنا زیادتی نہ کرنا ان اللہ اللہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تدریجن جو سختی آ رہی ہے اب اس کو لوٹ کرتے چلے جائیے انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ وہ اخرجو ہوں نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اب یہ میں اس لیے اس قدر زور دے کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کا معاملہ بدھ مت کے بھکشوؤں والا نہیں ہے مکی دور پر اگر آپ کہیں بدھ مت کے بھکشوؤں والی بات تھی تو صحیح تھی مار کھاؤ چپ رہو صبر کرو تحمل کرو برداشت کرو نغمہ ہے بلبل شوری تیرا خام ابھی اپنے سیدھے میں اسے اور ذرا تھام ابھی دعوت میں لجاجت اختیار کرو توازو اختیار کرو خوش آمدے کرو لوگوں کی اور جاؤ اور بار بار جاؤ گھر گھر پر دستک دو یہاں پہ اگر آپ اسے کہیں کہ اس میں دائی کا وہ کردار ہے وہ یقیناً ہے اس کو بدھ کا بھکس کہیں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ یہ دائمی نہیں ہے یہ ہمیشہ پہ نہیں ہے یہ مستقل نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ کچھ سعید روحوں کو جمع کر لو کھینچ لو جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوح چون کو علیحدہ کر لیتا ہے لکڑی کے مرادے سے پھر جو یہ سعید روحیں آ گئی ہیں تمہارے میگنیٹ کے ساتھ چمٹ گئی ہیں قرآن میگنیٹ ہے اس کے ذریعے سے وہ کھینچ لے گا جن کے اندر بھی وہ سعادت موجود ہے جن میں بھی جن کی جو فطرت ہے وہ ابھی سلامتی پر برقرار ہے پھر ان کو بٹو ان کو کوڑا بناؤ ان کو ایک طاقت کی شکل دو پھر کوڑے کو دے مارو بادش درویشی درساز در و دمادم زن چو پختہ شبھی خدرا پر سلطنت جم زن اس دوسرے مرحلے کو بھی اتنے ہی زور شور کے ساتھ اتنے ہی ایمفسس کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر لفظہ سختی دیکھیے وقت جہاں پاؤ تکل کرو واخرجوہم من اخرجو اخرجوکم نکالا انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. فتنا تو اشبد و اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے بہت پیاری بات کہی گئی ہے یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا تو اپنی بجدلی کی وجہ سے یا وہ ایک خاص قسم کی نیکی ہوتی ہے طبیعت کیا جی کیا خوریزی کرنی ہے قتل کرنا تو اچھی بات نہیں ہے جنگ تو بہرحال کو اچھا کام نہیں ہے فرمایا کہ نہیں جنگ کے مقابلے میں فتنہ فتنہ کیا ہے بغاوت اللہ کے خلاف زمین اللہ کی ہے مالک وہ ہے حکم اس کا چلنا چاہیے جس کسی نے بھی اپنی حاکمیت قائم کی ہے وہ باغی ہے یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے ظہر الفساد و پھر برے بل باہر بر و بہر میں فساد رونما ہو چکا ہے جو اللہ کے وفادار بنتے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے بل فتنا تو اشد من القتل یہ فتنہ جو ہے قتل سے کہیں بڑھ کر ہے شدید ہے ولا تو قاتل ان دل الحرام ہاں یہ احتیاط مربوز رکھو مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو حقہ جو کاتلوکم یہاں تک کہ وہ خود تم سے اسی میں جنگ کریں یعنی جو حرم کی حرمت ہے اس کو بٹ نہ لگاؤ فائننگ کہو فائن کاتل غزہ لے کر جزاؤن پھر اگر وہ تم سے حرم کے علاقے میں بھی جنگ کرے تو انہیں قتل کرو پھر یہ نہیں ہے کہ اب حرم کی وجہ سے تمہارے ہاتھ رکے رکے رہ جائیں بلکہ انہیں قتل کرو یہی بدلا ہے ان کافروں کا فین انتہ فین اللہ غَفُورٌ الرحیم پھر اگر بعض آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے وقات روح محتا تک یہ ہے آیت بڑی اہم اب یہ ہدف پوائزن کر رہی ہے کہ یہ کتاب کب تک جاری رہے گا جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے بغاوت فرو ہو جائے فساد ختم ہو جائے حق بحقدار رسید اللہ کا حق ہے اسی کی حکومت ہو اور اس کو وہ پہنچ جائے دین دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے یہی آیت پہ دہرا کر آئیے سورہ انفال میں قزمۂ بدر کے بعد وہاں کل کا لفظ اضافہ ہو گیا جو میں نے ترجمے میں یہاں بھی بیان کر دیا وہاں وہ باقاعدہ جلی طور پر معین طور پر وہ لفظ بھی آ گیا ہے حتّا لَا تَكُونَ وَيَكُونَ رُحُونَ اللہ ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنا بالکل فرو ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کوئی اس کے اندر کسی کی شرکت نہ رہ جائے کوئی کسی کا شرک نہ ہو لا یوشر کو فی حکم ہی احدا حکم کل کا کل اللہ کے اختیار میں آتا ہے فائن انتہا فلاح پھر اگر باز آ جائے توبہ کر لے تو پھر زیادتی نہیں کرنی ہے مگر ظالموں پر اب اگرچہ وقت تو ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے لیکن مجھے ابھی یہ بیان کرنا ہے حکم ثانی جو آیا ہے یہ حکم ثانی جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک ہے لیکن دو سو چودہ والی آیت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ وہی آیت ہے اب ہسط منت الجن بل یات یہ سورہ کبوت کے پہلے رقوق کے درس کے زمین میں یہ آیت جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں یہ جو دوسرا حکم آیا ہے یہ میرے نزدیک شاہبان سن دو میں نازل ہوا ہے یعنی غذب بدر سے صرف ایک مہینہ قبل اس وقت جو واقعہ نخلا ہے وہ پیش آ چکا ہے نخلا میں جو کچھ ہوا بہرحال رجب کے مہینے کی حرمت جو ہے اس کا الزام بے حرمتی جو ہے اس کا الزام مسلمانوں پر آیا اس کی چی میں گوئی ہوئی اس کو قریش نے بہت بڑا وہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس کا ذکر جو ہے اب اس دوسرے حکم کے اندر آ رہا ہے یہ آیات ہیں دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک لیکن مختی کمی کی وجہ سے میں یہاں دو سو چودہ دو سو پندرہ کو چھوڑتے ہوئے صرف تین آیات کا تیزی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں اب یہاں پہ نوٹ کیجئے پہلے ازم کے تھا پھر حکم کے آیا تھا یہاں وجو میں کے آ رہا ہے جنگ تم پر فرض کر دی گویا کہ تدریجن ارتقاء ہو رہا ہے اس قتال جنگ کی اجازت ہے حکم تطال قتال کرو اور وجو فرضیت ہے یہ تم پر اب لازم کوتے بحال ہے کمل کے تالو اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے دو آئے میں بعد میں آپ کو اس ناگواری کا جو ذکر پرانے مجید میں سورہ محمد میں بھی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نساء میں بھی آیا ہے وہ میں بعد میں برس کروں گا کوتے بلیہ کو بولتے تالو <سؤال> وہ جنگ اب تم پر فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے وا سال تکرہ شعین وہ خیر الکو جان لو کہ کین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی شہر ناپسند ہو درا حالے کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو وا سال تو ہبو شعین وہ شر الک اور اسی طرح عین ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو دراح کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو بلّہ اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یس الور کا الحرام حرام کٹالی اے نبی یہ پوچھ رہے آپ سے کہ یہ محترم مہینے میں جنگ کیسی ہے یعنی یہ جو ان کا مخالفانہ پروپیگنڈا تھا کہ واقعہ نخلہ جو ہے اس میں تو حرمت کو بٹر لگ گیا ماہ رجب تو یہ تو حرام مہینوں میں سے تھا مسلمانوں نے اقدام کیا اس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا ہو گیا اس کا حوالہ یا سلون اقلی شاہد حرام کے تعلقی یہ محترم مہینے میں اشہر حرم میں جنگ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں دیکھیے بڑا پیارا جواب آیا ہے اس میں ان مسلمانوں کی طرف سے بھی گویا کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف سے الزام ہٹا دیا ان کی طرف سے وضاحت اللہ پیش فرما رہا دار فی ہے کبھی کہیے کہ واقع اشہر حرم میں کسی محترم مہینے میں کسی حرام مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے بڑا گنا ہے بہت غلط حرکت ہے لیکن وہ سد الدیل اللہ وہ کفروم پہ ہی وسجد الحرام اخراج والی منو اکمر و <اللَّهِ> یہ جرم تو نظر آ گیا تمہیں کہ اشہر حرم کی حرمت کو مٹا لگ گیا اور یہ تمہیں نظر نہیں آیا کہ تم نے اللہ کے راستے سے ہمارے بندوں کو روکا ان سبیر اللہ،, اللہ کے راستے سے روکا تم ہمارے ان مومن بندوں کے در پہ رہے تم نے انہیں یہاں سے حرم سے نکلنے پر مجبور کیا مکے سے انہیں تل کے وطن پر مجبور کیا سد البیر اللہ کفرومی اللہ کا کفر کرنا والمسجد الحرام مسجد حرام سے لوگوں کو نکال دینا یہ کون سے مہاجرین مکے کے رہنے والے تھے یہ تو حرم کے رہنے والے حرم ہی کے جو باشندے تھے یہاں سے ان کو نکال دیا وہ نظر نہیں آیا بخراج وَا والے ہی من ہو حرم والوں کو اس سے نکال باہر کرنا اک برو اللہ یہ چیزیں اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بڑی ہیں یعنی سنس آف پروپورشن ہونا چاہیے یقیناً غلط بات ہو گئی ہے یقیناً کوتاہی ہو گئی ہے رجب کے مہینے میں اطلاع ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن ذرا سوچو اس کے مقابلے میں تمہارا جو پلڑا ہے اس میں کیسے کیسے جرائم ہے سب النع سبیل اللہ و کفرم بہی وسجد الحرام و اخراج ون ہو اکبر و اند اللہ و فتنا تو اکبر من القتل اور فتنہ جو ہے قتل سے بڑھ کر یہ پہلے بھی آ چکا ہے بل تو اشد من القتل یہاں اکبر من القتل کا ہے ولا یا دالا یو کاتل کم ہرتا یا ردوق مندین کم رستع اور اے مسلمانوں یہ لوگ تو اپنا پورا زور لگاتے رہیں گے تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو ان کے لیے ممکن ہو ان کو استداعت حاصل ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر کے لوٹا کر واپس لے جائیں وہ مانگ گر تدیب من کو نہیں لیکن سن لو کان کھول کر جو کوئی بھی تم میں سے واپس پھر گیا اپنے دین سے جس نے بھی بسپائی اختیار کی جس نے بھی ارتدا کا راستہ اختیار کیا پیمت اور پھر وہ مر گیا وہ ہوا کافر اسی حالت میں کہ وہ کفر میں تھا پلاح حب تک معلوم دنیا والا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اب تک کا کیا کرایا ساری قربانیاں ساری محنتیں سب گئیں بہلائے کا ساگ ناریا خالدون اور یہ پھر آگ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہن والے ہوں گے ان لذیذ آمن و لذین حاجر سبیر اللہ الاجون رحمت اللہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں یہی ہیں وہ جو رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اللہ عمرہ بن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے بارک اللہ علی فی قرآن العظیم و نفا تم بلآت مسلم